<متنی> <وائے>. <متنی> بابل خیاب حاضر جواب کی نیلے کے موجود ہمارے فکار دوبارہ تعلیم داحکام حیات درجیتوں قبول جائز نبیر دعوت قبل کرے سب آئی کتاب آگ کی براوڑی کتاب کی گڑ مقامات کی یقور اندیات راج و سلام زبان کا عام چھپوکڑن وقارن وقارن فضا حق وضمعارن ریبیر اسلام سراغ زبان کا عام تا منی ذکر ریبیر اسلام سراغ تا روٹائی دا وربشو نرو آتی که خوب دا شایران را دی تنزیز تر جیسرہ روٹائی دا روشو ومرکن او شروع ایہ دباون پاک چکلے دا وخدید اوچہ وخدید اوچہ وخدید اوچہ وخدید اوچہ وخدید اوچہ وخدید اولید نبیل اسلام اصطبع و ضباع من حوالی قصا چی لاز ویچی اندار دکوت بھی کردو دیر چاہ پیل دکاسی نا لاز کردو اندار دکوت دبو ممر دا بلواتی را دی اندار کو تعاو مشترکی اندار تعاو مشترک نو نبی نبیل اسلام ازر بار بکڑیو اندار سنعو اندار بار بکڑیو اندار نصرن ہو تو فیلی دلو اطلبہ انہار سے اخبران عزت کی ضرورت زنادم چاہتوں کرتے ہیں نقصہ زنابا میتنے حسکم کہ نم savaیوں کو اکسپس پس بسنٹین علیہ مسجل سان که نوائے کہ ان�از لوگ وہ امروز دūantly بیورتےavedن نے ان مسجل سمٹکا نہ کر Graduate اب جن رہا ہے کہ انہاروں کا سن جس سے معلوم ہے کوئی بکتے ہوئی من باپٹیüğننا انویوں نے انس میں اللہ سانچوں کو طرف چکے ہوئی ان ماسان سے مکارج میں توسک ان النبيذ بترت توكليل ورجلت المعرمزه ذي اباق او ذات ذبف دم محبوب النبيذ السلام كي تبي خداه رحم كل قام دي ثواب دار ثواب اجر او سنت فنم از رحب الدبا اذا هم شيم كلمه ددسا دوجي مين النبيذ السلامنا كباديروات كراضي انا تذو دبا كذو توكلي كا او ذا كلمات بخر جار ما حق يا شرتم قد رسول الله صلى اوو بکیا صدر محفوظ ما تھا جو جی دفضل بھی رسول سلام نے اب سنت بھی سلام کا تھا محفوظ تابعیت نبی سلام علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ رو ما ثم رحمت اللہ علیہ ج کل قاضیوں دا ہارون نشی دا مسلمان لکھو کہ نبی سلام دا ساری کرتا یا سبوا بازار نہ ہو جابا جیلاپی نہ جائز جائز منسوج الحا شا را سیدہ تقدیر دے حاش نگسن کے دا فنزا جو دو پر کفرے نو پرکڑے شوئے منصو جتن فی حاشتو ہاں جونشک کو دیکھئے جدے پڑاؤنا او جائی یہ اشارہ نگوارد تج رابیل پنگوے اندل دے جتا زادر کی سڑی کی راوری پڑاؤنا ذاڑی آرد یا رسول اللہ اننی نسچتو حاضی بیدی مادا ان کو پاپا وہ تو سوا میں کپ نبک دکار نہیں اننی نسچتو حاضی ب باذو کذرب فلما نے اکس گہات و رفع ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقادر اللہ وا ابو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہات کے لیے مقادر زرت ہو راوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم یعنی میں ذا باذ عبدالرحمن اور صدا وذکر کی بعض صادرن ہو کر کہی جنہوں نے باذ یہ اعراب بھی کر گئی ویدیو صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجلس میں جا سنا سنیا نما در کا بدرہ دلتی فمسح اس را دی ہوا ویدیت سدرمہن تدیت ستا دے نہ نام الہ کا کی فقال در کو فجر سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کیا سنا نبی سے ثم رجا دی واپس کو ترال رجا الی بیتہ کو ترات تواہ را ویت تا مد را مکت محار دارا بے وقت اوکے کو رے وقت واہارہ میں استا غیر رٹکے کو سومار سرجائے دے راہے دو سال نرشیدہ اں کم صاحب مجالب کرے او کاں او پاو صحابو تو نور تو ما سنتہ صاحبایا تذکرن کو اوکے صاحب مر دین دین اسلامات پرے پئی انھو ا وقت ہان دی پر ضرورت وقار اللہ ما ساتھ انسانو نے نبی نے سلام نے اذن حضرت کی کی بہرے مجرکہ ہوں اللہ تکون کپنی مگر دیر بھو چھا کفن نماز مقدمی میڈم کتابوں جلاد کی باب نقل کر استعذاب انفن تو زبرادے بی رسول سلام کی اسرے پخر جو کی زان پار کا کار سلام اور تفریح معلوم گا کہ precisely حربت کے د recent praff tota مسئango ہے جب آث قصدنا وہ دراب تخت ف میں ہوجود ہیں بد snap کے درست کو بتقاؤ کیزم کہ درست ج رفت لاسجل <سؤال> صدر اورہات کو تک اللہ커۔ كان ہم سقین جوش طور خروج درست کی ہیں سارہہےpiel کے لئے مہار público حکوم запادل رسول اللہ RS ملا پنات کے لئے، مازمہ جیدا ان ہم سے نہیں شکل اس۔ وچان س لئے جنہوں اور سلام یعét ہے بعضی عائشان کی طرف انساریہ تاینی نشتر ہے انساریہ ساغن ننمہ پس و داگرسان حتم و گیرشہ اب وہ حاضم ہوئی غلام کی نجار چامر کا غلام غلام نجار جزو قلصہ یا مری جعواتم جو جور جو کی زمان دفارہ سینیو دیکی جور کی زمان دفارہ درگی یو دیکی زمان دفارہ درگی اج جس حالیہ انشت دفارہ پانی چینم ذالک اللم ذن الناس تر تغييركم خلقذاه اماراته بعمله ها یا یا نلوہ امر کا دبنا نا قل الناس یول کی دیرا من تربال بابا ذو مما وظهر قبادرات کی من تربال بابا ذبر ذبا موقامنا غاب کن گل لے لہل کی مجرم نوریتو او ذا الارجا الملکپا او تربا بت وری کی باقی کر کی موجدہ غف لیکن دا معنی مرجو حدا سید اللہ غابان نند لغ زنگم دے تربا غصوید کی گئی دقل دقاب مقامنا زنگ سلم جا ادیحا ممبری کرا جو, جو تا ریور ممبر لرا ورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا دل ممبر کلا زمین دا محنس را جگی کلا زمین دا مدکر زمین دا محنس پیت بار دا زمین دا لفظ ممبر سرے مدکر دے نظریانہ لفظ زمین بر کی راجہ تسری زمین ذمذکر کے بعد لفظ میں مرترا زمین دولت پہ بعد لفظ اواز رہا ہو جات فجر صالحہ بكم سنکی مثال سے کسی رحمت لے دی گئی صداقتین کارما لے بلکہ امر اذما ثروات کی بن اور پیش کی ذکر کی وہ ان ذل ثروات کو نظر تحقق اور وجود مرغہ جسرد سادہ اور رابعہ وال خامسا و و موجود اجل صالح اپ یہ کتاب میں ہے اور ان کے نام علیان جو درمیان فلاں انان جذاتی غلام کی کی تم لاول تاکید کو تے پجوڑو رکی تاکہ نفا زمین تے جواب میں جڑا شے جوڑتا جمشے وعدہ تے نکڑے وہ کہیں نثار ابن علی ولامن نجارن قال ان شيء ما تصاونی جوڑیک قال فامن تفهمت او نہ جوڑے تا عمل جے مجازن دینے میں امرها مکو جوڑن کے میں بر مجازن و مجاز نے نجار کو نام میں تو نبی صلی ن فصاحۃ <ساحت> النحلہۃ اللاتی <کی> قالت بها زیرا خلنا مرات ابو اسوانہ حنانا کہ نبی در صلوات پر تعمی پرواز میسری اور اسوانہ حنانا چاغے نبی در صلوات پر قدم ادا کلچ منبر جون نو چکریا مناخلی چکل فراق کرا نبی در صلوات دیرا منبر دا تقدم وی لے دی مغا کی اسوانہ حنانا حتا قاضی اندر شطہ گمر پورے وزن کے قریب سے جوش دیگی دارم آمد نبوت جناب حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزت نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دارم آمد نبیل صلی اللہ علیہ وسلم حد تک اخجار انہا اپنا براد مانکہ فشویدی دادے معجزا و علامات نبیل صلی اللہ علیہ وسلم قاضل انتا شبط فنظرن صلی اللہ علیہ وسلم نکوک شدمی برنا حد تا فضاها وینو ورد اگراتنا محالے جو فکتلی لفرزان سرا و جالت تا انواریل سے چھوروب شردہ چھو جڑا بکورا پرشاند جڑا دماشن اللذی اسککتو اب ما شکت پکلار اولیشن کماشن جانی مجد سے چھوڑی حرور ادھو نکی گر حتی کہ بیلدشن دارن نبیل دا صلی دا دا دا اللہ سنگل سے چھوڑا وہ سا جو دیدوا حتی کہ چھوڑ چھوڑا اس کا خورت چھوڑ شردہ و باقت آلام کا غور جڑت و با رکت آلام آلام آبا قر� فتقرار دارِ ذی قربان کی دیوریدہ کم ذکر ہواث نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ ابا کتنا تمہارا درا درقی ہاں انہی نے اجارم و فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قربان ہوا کی اما کلاما کالم تسمع ان یہ جڑا قربان اور قرار تو فراق دار سچ دیوریدہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ امام الحوائج بنفسه اگر صدر امام خوائج دا پا قلبانی بعضی نصفوں کی امام رسی شرح خوائج بنفسی اور بعضی نصف نصف نصف نصف نصف ازی مقصد دار ہے کہ شرح خوائجو داس منافید مرافوت سرا مرافید شرح شرح سرا شرح با شرح با سندہ ازنہ اندید ہے کہ با دیما نظام دوتا دو بد اختاری گی کہتے مذور پر چوک دیگی ہے نظام دوتا بد اختاری گی نظام قدام مراکید شرافت او امامت او مروصله دا مقدس های شرافت کلا قران ضروری کو داین شرافت شرافت امام اور پڑھا مانتو تو قال شرافت کا یاد مروس منافی جنت کا بارے میں وقلام مطلق روایت ذکر کئی انہوں نے کہ میں مسند دی فتوث و درات کی مسند دی مخصوص اثبات شرا نبی نے کہنا بول تو اشرف مرواک علو قدام نور نبی رسل کو دوسور صلو را تاکی اشتر نبی اسران جمران من عمر انہوں نے دوسور مصندرہ رواندی وچ درہ دا زیم روات ماند لکا دام کو شرازی جب دوسور دا جائی کہ وچ درہ نمر بی ہی ام پکرہ شراز کری و ودہ وطال عبد الرحمن اے بطر وطال دا دے دوسور پنزرے کی مصند وقال عبد الرحمن اے بطر جا مشرکون بغرم ان پشترن نبی اسران سلم وقرد نبی اسرم آرسل تابل مشاط ذلورم واجمال لگا وظاف نظر کو قاضسر مغازی کے ن وضو سوا كنا او 300 کی 300 ایمیش کی 300 بعد دیو جوہر خلاں کا جواز اور رحل نا اور جواز اور رحم مع یہودی نا غیر یہودی صلاح جائز تھی نام شنا سوال والخلیل وجد طلبہ من هو عليه اليقن قال دخلنا باب <تصفيق> و شرط دوابی والحمیری و دشترا دواب و خند او جمرت مانا کما بے مقصود ترجمہ اگر سن تا دواب و خود اکرو نمو دیکھا دخواست چی دواب یا دواب خاص اصل واخر بے مقابل تاریش دواب معدی باقار فیدنا خیف دواب تا دار بابا نکر اطلاب مختصن چیگو اس وانی شراط دواب و دواز دواز دی قدان يجسر الدين حميرا ذخر وينشر باب بدل او جمرن اذكرت جمل وجود ضرورت في الحديث هذه كتابه باب 33 ديذ زياده ذكرنا جمل وجود ضرورت في الحديث نذكر باب قلنا جمل هو عليه تمام ثالث شيء كش بتاكل ده المقصود وترجمه بيان اشارات ابیں قبضہ و مقناطیس جس طرح نلا۔ اذا دینہ مراکۃ ازا مراتب شلالہ و مراتب وہ سے مراد ہے۔ یہ منقلات۔ او کیف قد تقبلت منقلات کی؟ دا سے مذا اشارہ اصل مقصود سے تجربات۔ الشیراز منقلات و حضرات کا بدر و جمال و حوالے۔ ھنے کو لو زار قد حاصل دار۔ یہ تحقق تھا بد بارات ترقلی۔ تمے بھی دے تصاروف تبع عین شدہ وبشدہ نے قال ابن عمر قال صاحب صاحب اذا ترى باب اثر و جمل و عليه قبل خبر کتنا فضید بھی شید اور باء کو صرف مجاب الموجود بھی اسردہ چه وجود تو ترض باینہ ذا کی تدریج ہے جواب رہا قال ابن عمر وجودا قبضہ نما ابو بار आजाद دا کیرے کل <سؤال> کر مادر جواب لکھے بلکہ ایسا اسرہ دادا نذا دادا مادر جواب ذکر کیا صورت جواب ذکر کی صالح داو خاصہ صالح ترا دادا مثلا جمل وہ علی خود میں باے تراجے رجہ داد یعنی لا تصرف نہیں الا للقدر تو تصرف تعالی ویلک پرائے با رسول خدا قبضہ دا طلب کا خلیق کبذا راضی تخلف تھا قبضے جواب کہ درد تکلیف حضرت نشری ہوگا تو نظر اندر کا طلب نے مر فور قال اکبر زیادہ ذی دبائے نہ ہو جائے ولی بے سبب سے عادت ہے بہت کرو مراجہ نے قبضے لفارت کا خلیق حضرت نشری بدون تخلف کنزار دی اصل دارے دیوداما کرا کہ طلب انتقال یوگتا تحقق تقبلی راتی بھی انتقال او تنحویل دمقام دو جانا احناف درکین کی تحقق تقبلی راتی صرف با تخلیبان لانی انتقال حصیت حضورت اشتری تحقق تقبلی راتی فی التخلی کما معنی تخلیت تخلی معنی صلاح ناغنی زبط آها غیر ممکنی ادھے امر ضاقیت ممکن ندھے چھر تخلیب بدون النظر فی جزیات لا جزیات کی نظر ہو او عندي لما بروز بالا مستواب تقا و تقو مدارک بن رہا ہے کہ تخلی عبارت ہے رفہ دموانو ذ ملک دم تمشتئی رفہ دموانو ذ دم ملک دم و تمکن علی القضاء یعنی جماعنی ذ ملک تمشتئی موجود نہیں ہے افضل راویج او تمکن بقضے معنی نعم وقبله تمكن ورقب معنى و تمكن على القبضة انتقال حصية و حصية تدرى نشترى ورقب معنى و تصليح قاراته رقب معنى و تمكن على القبضة و تمكن على قبضة و ذا قلب لا تخلي قلب القول قلب الفير قلب القرآن قول اوفيزه و بقرآن اسرى اجناس نتائج ذکر کے ذکر کے صدا تخلی اور کے بالقول لہذا خلی تو بینہ و بینہ وہ جی جا وہ گفتگو تھی نبائے وہ اس نے تو بینہ کو بینہ مشتا ما تخلی رب ما میں تھا وہ ما دے دمبی یعنی الفاظ مجرد معنا انسان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چے بدی کے متفرد سے تو خلی بالقول حضرت مش وذلك ہی ذا خبرنا لقد من كده تمام علی کی عموم قبل قوم لقد انا فدو یتن بن تھے یہ جو پہلے ذخر مانو کی بل تھے لقد قد صورت اثر بن یعنی من اختلافات بین قوم و قوم فلا قد صورت قد یاق ترانسہ اگر فرض ہم سلاچ فقہاد کرتے حقیقت جواز ہے تقلید معنی ہے کہ جواز ہے کہ ذخر سہارا دے حواغیبانی قبضاری والدعوی اصل دعما معلالی منذن یونکنو اقضوه و قبضوه بیدوری تاغن فہیت تخلیہ اندقا تخیر اللہ پر نشک یہاں جیساں انہوں نے کے لئے رہاں پر صرف کے لئے صرف اللہ صاری اللہ پر نشاہ در کا پخلن دی بیجی ایہا پہلن دی بیجی ایہا پہلن دی ودور کی لہلی دا وجود نے بصارا پر پسند اسے چدارے ابد ممکن بھی ہے کہ مشترکہ فارہ بدون دو تاہاول کا جدا کرنا چلا ظاہنی چلا دین مثال جسد کے یہ چے تو بار برسنے داگو یہ انشاء کامو روشن کی مجتہدر کے مذہبہ تخلیس امام و اصحاب کر اگا دو پندے دا پارا نصرہ ہا ولا ذا مولا جننا انت تا شتوی کا ثواب ہے او نو تخلی شتوی کل احلال بہ جتھے فرمایا دی مخدوم دو کرسی دے راں دے دامت سے ارادہ مشتری نو کمزے یہ تو تمہارے دباے نہ چمانے باے واکی نفس ارادہ بدون دو مرے دباے نہ چمانے مار تھا باے نفس ارادہ پرنے ارادہ ایمان ہے نی باے میں سمجھے گرا تا قدم سب دو اسی کہ وہ معان کو دیکھ کے اند شوافی دے بدعليه پرضا مختص بت انتقاب شوافی خالص مارے دے هذا المذهب البخاري بالنسبه للتوسيد الاهنا 76 تامل خمسه اخر الاهنا هو الذات الشافي بالمره هو مقود قبل كتابه تزي يعني قبض مختص بالانتقال بالتحويل بذلك هذا المذهب البخاري ان حت توسيد هو الاهنا بالتوسط يتخصص بالانتقال وتخصص بهذه ما هي بهذا حديثه تما کن عرق قبضہ دے مطلب عرق قبضہ تما کن دا قبضی کی امام بخاری دا دا مارجی ہیں کہ مبعاق قرم عطابرم اما اسلام یزد کی نسب را روان تھا کہ تصرف مبعاق قبض خرص کی سرنجی دے زیمور مسدد دار ہے کہ تصرف مبعاق قبض خرص کی سینہ دے اسماری بیتی ذکر کی اور مادی ذکر کی جنا مسدد بخاریم دے منقدار صرف صرف صرف اللہ حدیث کو ذکر دعاوانا واقعا کردے ہیں و ذکر دلیل کے دل شوافید و محمد حصل شیبانی شیطان حملی کردے ہیں تو منکول باردن فا غیری منکول باردن و ذیب آبادی کرنے ہیں کہ مابخارا بخاری قبضا ہوں صرف دیل سینوی لیکن دل قبضا آم وی حفون دل قبضی دی حاصل لکھ و قبول قبضا یعنی ایجاب قبول سے تا خون کا ذکر ہے ابھی نہ قول ایجاب قبول ہے نہیں قبضہ لیکن دا قبضہ مواقف بالاجاب تو صرف وہ کا وہ سیری نہیں۔ بدی مقام کا مقصد بیان کے حیثیت سے سمجھی نے ہوئی بات۔ دام صرف تقریمہ دی جاتی ہے کر گئی۔ دام مسائل کی سرور سمیا تعلق ہوتی ہے۔ بدی مقام کی нази کر تو بدی بدون معنی نہ کی جتا۔ پتہ امرس نہیں ہوگی کہ وہ اجابت قبول کا سمتہ شہبہ کر عبداللہ ابن عمر سے نا اتقاد نہ کریں نا تخلی نہ کریں عبداللہ ابن عمر کی وکیل دو جی دو جیدو بائی دو موجود یہ تصروف دائی موجود ہے دا جدیبی سورو اسر دنہ سرکی سر سر بگو چیز قبران زلہ وقارد نو عمر اضافہ ہو محمد دوسو سکرہ تکیمیش تصیلہ ناروان دیتا وقارد نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر بینی ہی یعنی حملن صاحبن آگا جو جمرن صاحبن آگا جو رانکارے ہو صاحبن رانکارے ہو بخی کے دبا عبد الدولمان و عمر صلی اللہ علیہ وسلم شدہ راتنگی کہا جو عمر بینی ہی یعنی جمرن صاحبن وجر السلطہ ظاہل تصرف تباہی موجود جدی پیسورو تخلید وراغلے او بیم نے بلے صلاح صلی صراح اللہ علیہ وسلم پھائی کہ تصرف کو پس ہجابا دا دا قبضہ وہ احناد ذکر گئی انہوں نے کہا کہ احناد کو تصرف ہمیں اعتبر قبض سنوی بڑی رجیمور مستدلہ لئے انہوں تصرف ہمیں اعتبر قبض, قبض کی صاحب ہدایت کو احناد بہترین جواب ذکر کیلتے ہیں انہوں نے کہا کہ دا قبضہ واحدہ سورتا لیکن قبضتین حقیقتا اسی معاملے کیسے لئے دا دا قبضہ واحدہ لیکن دا قبضتین سورتا لیکن قبضہ دا شراع دا مجھتری یا قُذَ رَ مَحبُ لَهُ قَائِمَتَانِ قُذَتَيْنِ اُغْرِذِي اَذُ نَ اَ مَرُ رُ مَحبُ لَهُ اَ نَبِي رُ سُ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ هُ وَبَايَعُوا لَنُذُهُ قَبْضَ وَقَبْضًا صَابِتًا كَذَلِكَ نَبِي رُ سُ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ لَنُهُنَا بِهِ بَهِبَ كَ أَنُ بَقَاعَ تَرَ قَبْضًا بَدِئَ بِهِ بَهِبَ كَ عَبْدُ جموہ کبین سور دا سوروار سے اللہ قبضہ دے پروگرس دا قبضہ کے کمو امات کے وا دا قبضہ دا عبد العنان قائم دا قبضہ تے دا قائم دا قبضہ دا قبضہ ہی بین دا چخلا او قائم دا قبضہ دا شرام دا ایندا دا قائم کام دا قبضہ تے نشا قائم جت نبی دا اسلام قائم دا قبضی دیبیرین شاید میں در قائم دا قبضی شرام شاید جنبیرین شاید کیا آلئی قائم دا قام شرام ناکہ سنگچی قبضی مشتری قائم مقام قبضی دین گرزی کو مجدس عقد کی پر ازاد بائی بانی و مجدس کی اس جانب شیوان بسو اور پیت کو قبضی آول پہن خرسی پہ درین قسمان خرس دو پہ درین قسمان خرس دو انتقا ذا مشتری ثانی قبضی قائم شاید بائی, شا بائی او دام مشتری اول نا دا دار گیزدی اضا درا مشتری مشتری شائنا ده لبتص چا اول بای خر تکرمه مشتری قبضانه کڑے کوزم دریم قسمانه خر دو نام مقام قبضه این گیزین قائم مقام قبضید اول له قائم مقام قبضید شراثانی چ مشتری شائنا قائم مقام قبضید خدمت ساعه کرد اور موجود بایول موجود یہ دغا فرضا بال لیکن دا, دا صورت قبض واحدا لیکن دا, دا, دا, دا, دا, دا قائم مقام دا فلتے نگل دا دیو جنا دا کہ مبیع قبل قبضہ چکن صرف مبیع قبل قبضہ کی سینئر رانہ کے خلاف رانہ ہے ابا دا قضا بھی دیے واقعات کہ قبضہ واحدا قائم مقام دا فلتے نگل دے دیو واقعہ دا نمبر 91 نبی برسولہ سلام اغا بصور اوغت ہیما سے تقریباً <سحن> <Surah dormir> <سحن> <سحن> <سحن> <Hokling> <Sess> کس طرح کریں اور کمیش تک رو پیر آورے نے رسول بایدی تو امید صلو را مکان با لیا اگر مسائل دی مطلی فلتی جو دا گرد آمسانم ذکر کریں کہ موجودہ چی تخلی دا قبضید پارا ضروری دا اس لی مسائل کو اصدر دیر مسائل دا دا سکرنیبیل اسلام دجابر نرونہ اکواگست و احای پی سور حتاکی مدینی تا پی سور راگت تخلید اور آگر او بیت نام مار بتا چیز نہ عوامہ دروازے سے پرہودن ذات خلیشوں کمشدا ایہ وہ ثواب ہے دا پرہودن اللہ تر کوشن ذات خندش کمزگی داد دا دری دل دی تقویہ ورا دے تخالیش کلا قبلا کے درا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہادے کوشن چھ ذات تقدیہ دا مہنوا دی وجنا اصرو دبی فضیکی سرنی دا پاہت کے صورت صورت دبی امر کرے دے دا موجودہ مسرے س تناسب پدی رہا سہی چاری پری سے جناب علیہ السلام او قابض سے پڑی کو سمن کے اور است بروات کو خارج ذکر کی بیو کہتے ہیں خمس واقعن مرادیں دی وقیتیں مرادیں دی اور بعد اربع جنازہ مرادیں دی بیو کہتے ہیں ملزاب دی دا وچ نبی دا سموخ خوب بار دین پرتمال جاتا ہو ادی وہ جب سوک اجتماع سمند ذکر کی چوکاری ذکر کی چوک آواز کر کے بده رہا اس اخترااب دا اخترااب دا مر مقصود دربی دا سمند سمجھ ہے وہ میں سمندیاں ہم تجاور یاد آگرمانی لیکن سید عفاک بن ثنا جریر سے سنا مروی ہے ان مثلا پانچ دا قالنے جو قال جابر قال فقالوا من النبيذ جابر انت جابر فقلنا یا, یا جابر فقلنا قال ما شانگا اس سے شان سے جابر قلنا رسول سے قال ما كنت عطاء دیہ جمار سو شے دم ما نو سماو ایاس شے فتقلبت وجهہ قلنا رسول نے فلا زلائے ہن وہ بھی مشانہ تین کچھ نبیذ السلام واہی کچھ میں جڑا کوڈی تو لے کی جسرے را کوی کدا راوی تسوئی دچی کونٹی وہ وا وا ہے ملا کوونٹی یاری ثم قال ایرگوس تسورش فرجت اسورش قال کدر اے تو کو نڈی تیز شو اس سبب تو وہ ابو دربی السلامان یزما خلق الاخرہ امام ابا بندا عمر من کاو دربی یغم کہے خدا ابا بر امریکہ کاو قال ات زوئیت قول ثلام وہ ادنی کرے وہ نام قالبا کلم سیبن فیز لگا کو گنڈا کو قانا طرادرن تناجوا سلامی کا وردی کان کور جنیسرا صدا باو تراد محبت زیاتی جبند محبت تقسیم بھی بلکہ غلبے اگر جانب اوت پہ اول تھا وری بنی کارن سرجانی تراد ہوا چاہے کچھ سبی کا تھا سبی کور اداس جوچہ تا پر نور الامت بدو سوسی معنی صدا باو ترچے تو لاعبھا کتا تو اس دار داڑے داڑے صدا نماز شدت محبت دے دی چار روز کوڑے داڑے داڑے ویٹ کوڑے داڑے دا پکن دریا اخوات کون دے تکو فلاں جما فیندی میں ہا احببت انت زوائج جما کو بچو پنیں گاوا سوان دا کدہ تجمہ ہن چاہیرا ج متے داوی سرگمزئی معلوم اتاں تے خدمت دا فیندر پای داستو ادی وجہ نبی رسال اللہ سلام ان تو دعوۃ کے بعد رات دے چبارک اللہ تعالی فر تو کی برکت وتقوم علیهن او دیگر ادبی نبی درس نے سٹار کے حصہ تعالی دیگر خیر وبرکات واج قال ما عندك قادم نو به هدایت بکر یہ تو کہتا پیدا قدیم سے تکنے کو کرتا اور سی پن کے سر کے لازم شادۃ المدیسا لازم شادۃ المکیز قیادت رہا ابو ذات المدی باقی کہ القیض مکان دا تفسیر بالمثاق لے اب بل لازم شاد اعتن ماضی سر مقصد در استاد مقصد نجمال طلب الولد نی مقصد ادا شهوت شاردی طرفن کہ لازم شاد طلب الولد حقیقت کییاست دے جسرے تربان مقصد تنبر ولد تفارقے تزوج مقصد تو وذن سری او پیدو بچے اچ او لازم شاہد دو طلب دوالا سیر لازم شاہد آکر من دیسا چیستا جماعید دو فارطلب دوالا بی نا الولد دا گا تفسیر بی لازم دے یا معنی دا اقل کیس لازم شاہد آکر من دیسا دا اقل نا کارو اخلات ووش نا کارو اخلات دا سرے چی بایدر جماع شیر بیش آوات او محبظ غیر زیاد بی بیماری بیماری کے بھیان پس طرح امینی بیو خیدن سمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی و قدیمتو بالغداق زمینی بیلی سلسلانم خیرانم و قدیمتو بالغداق او دو سار رانم معلوم ادا شای رسی شو حرار کی مخوید زمان اختیز شو کی مارا تنگاو دنی بیلی سلسلانم نبازی راو ابل روایت کی را دیس و کتاب رسلانم زفاقت قدمتو الناس رسول اللہ و احمد بن رسول الله لیکن ثم بدا تتقل حاله تراد جسد نذابی ن اناضنا ذذوجن دے رسل اللہ نبی رسالہ قرات عقب کے متقدم نہ سراضی راز راضی وچ پٹھوڑ دار, دار دا خدمتیں لا پس وقت مکے شو فتقت الناس وقت نفس رسشیو لامو تراری بحاشمانہ ذکربے یہ مرض گریہ سے اولاد تطبیق جماعت تقدم دنیا سے لاغ قل قوت تا چھ بنی سرمہو کے دیکھو بڑی سرمہو دے مدینے پتر پانی براتے ہو سب سے بڑی سرمہو ارادہ اپنا تقدم خپل قوت او دان صاحب سبحان اللہ دنيوی تاخر پر راتے کہ یودہ تقن تقدم خپل قوت او تاخر فاض نبی رسول سلامنا تقدم کے گمراہ کی اذا تاخر الى المسجد تاخر راكم جدين وبويتا ان سلام اللهم قديم صلى بالغاد انه قرط العالم سبتے رکھنا تصاب لدني المسجد خاطر عالم وقديم النبي الغاد رامن صاحب وقت النبي وجد على باب المسجد قال انا قديم تو صلى كنت نام في المسجد النبي صلى الله انت خديرا وادخل او نوز جمعه تذهب كده احيا ذرا کہا تھا وہ ذرا ہر کوئی مستحبات کے معنی امر سید تھے ان کو مصلا صحیح سلامت منظور کرتے ہیں منظور نہ فرمایا جمعہ ربانی پسند لے رکھا تین وہ کہا تھا کہ اب انت دخلت مصلی تو ہمارا بلال ایذن دی وہ کہتے ہیں ہمارا وترے ضمانہ پڑھاؤ کیا دی وہ کہتے ہیں تو وزن علی تمہارا پڑھاؤ تالو ملال فرج حلی فلمزان گدروالو تمہارا جراان صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو دی جاب انا راوڑے دوار پر جا کے یا رو تمہاری جماعت ما ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب اس بیت میں نکوار جس اس واسطے میں من ما ما تشديد مقبول ما تکنا ذك بے شی او او کہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کر شی بے نو تو بھوت کام نرل کا سمن ویریتا ہے سورت بیمر خود جم ن سمنو میری